والمتقين الطيبين الأطهار أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 سو رسول والا سی آسی واق واب کیا سی آبی الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون محترم و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاتم لمبی شام بارگاہ جانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نا چیز حکیر زلیل نو دوست احباب سمیت ار شرف فتنے تو اپنی رحمت دی دائ بھی پناح فرماوے خالقِ تجلب علا دینی دنیا بھی اخر بھی نقصان گھاٹے خسارے تو اپنی رحمت دی دائمی بھی پناہ فرماو دوستو روحانی جلسہ جو کہ برادرم محمد صدام نے اپنے والے مرحوم بخش فل لاک منعقد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہو اس محفل پاک نو اپنی بارگاچ قبول فرما ورمائی بھائی محمد صدام دے والد محترم دی بخشش و مغفرت فرما ورمائی اور جتنے دوست محفل شریف دے اندر تشریف لے ہو خال کے کینات مولا تھوڑی میری سارے کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے سڈے واسطے اس محفل پاک نو بخشش اور نجات دا ذریعہ بنا رہے میرے محترم مکرم برادرم قبلہ قاری محمد بلال شاہد آپ نے نا چیز نو مدعو فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی جل قاری محمد بلال صاحب دے علم و اور ایمان شریف دے اندر برکت و ترقی برادر مکرم قبلا محمد وقار صاحب مینو القاب نواز رہتابق سبڑا وغیرہ حقیقت مفتی ہونا تے بہت دور دی گلے میں نہ چیز صرف اللہ تبارک و تعالی جل شان و سچے فقیران دے دردہ غلام بس اس کو علاوہ میں اور کچھ نہیں نہ میں مفتی نہ میں عالم میں صرف اور صرف رب سونے دے سچے فقیران دے جوڑے سدھے کرنا لگ غلام بس خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی کے بارے میں نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میرے امال تھے جو میرا ماضی زمانہ ہے گزرا ہو اور جو میرے نظریات و فکریات تھے اگر وہی نظریات وہی فکریات اور وہی دستور زندگی اور وہی اعمال اگر میرے باقی رہ جاتے اگر آج وہی اعمال ہوتے تو میں کم کا ختم ہو گیا آج بھی نہیں حقیقت <تصفح> شاید کہ اور یہ بات بے تسنو کرتا ہوں. بناوٹ والی بات نہیں بغیر بنا اٹھ یہ بات اور حقیقت بات کر رہا شاید کے وہی نظریات و فکریات ہوتے تو میری لاش کو کتے بھی نہ کھاتے اور پتہ نہیں میں کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا آج آج اگر آپ کے سامنے اللہ و تبارک و تعالی کی دی ہوئی اس عزت کے ساتھ بیٹھا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نتیجہ ہے میرے مرشد اجپال کی نگاہ خاص یہ میرے مرشد کریم کا فیض ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اگر آپ کہیں کہ میرا کچھ میرے پاس ذاتی ہے تو یہ آپ کا خیال غلط ہے ذاتی میرے پاس کچھ نہیں ہے میرا ذاتی میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ انہی کا دیا ہوا یہ ہے وگرنا ना, ना, ना। یہ مقام یہ عزت اور لوگوں کے دلوں میں یہ محبت میں اس کے قابل نہیں تھا یہ کمال اس اللہ کے فقیر کا ہے جس نے مجھے اس قابل بنا دیا تو پھر کمال کی حقیقت جو ہے وہ تو انہیں کی طرف لوٹ رہی ہے نا یہ کمال اصل میں تو انہیں کا ہے میرا تو کچھ نہیں مولوی تھے کوئی دین کا پتہ نہیں تھا نہ غیرت کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتا تھا نہ کفر اسلام سے آشنا تھے کچھ بھی نہیں تھا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت Bira. میں Bira. میری Bira. جان ہے میری Bira. زندگی میری زندگی Bira. اور Bira. میرے حالات تب سے بدلنا شروع ہوئے ہیں جب سے میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے سچے فقیر کے ہاتھ میں دیا نہ بدولت اج تھوڈے سامنے اس دھرتی اس دھرتی بیٹھا وغیرہ میرا وجود ہی ڈسٹرب میاں صاحب نے کیا منظر کشیف اگرچہ اگرچہ میں جھوٹا میں گناہ گار ہاں میں بدکار اصا انہاں دا حق ادا نہیں مگر یہ انہوں کا کمال ہے کہ انہوں نے تو اپنا ہاتھ خدا دی قسم اٹھا اللہ کتاب چ دے ہوں س کہ یار ولی اج دے, ہوں دے ولی ولیاں پڑھتے سان باہر کوئی کو نہیں نظر سان یار پتہ نہیں ولی مر گئے سارے دس گا ہی کوئی نہیں آگاہ پیے جدو مرشے دلچال نمونا سامنے نظر آیا بے وفائی انتہا کر دے دی انتہا میاں صاحب کا شیر شیر سنا پھر بعد لوگ آخر نے کہ میاں صاحب کا نہیں کیونکہ وہ مانا نہیں سمجھ سکتے پھر مانا سمجھا ہے فرموتےل فرمایا مالیتا اوپی कच्चे महाली दाख पानी देना फल पक् होन या कच्चे رہ پیر ہوئے کوئی میرے پیر جیسے پیر ہوئے کوئی میرے خواہجہ جیسا ہاں یہ اس پیر کی پاک بات ہے یہ بغیرت پیر کی بات نہیں ہے توجہ ہے نا ہاں یہ لٹیرے پیر کی بات نہیں ہے یہ اس کی بات نہیں ہے جس کا اپنا عمل بھی شریعت کے خلاف ہے یہ بات اس کی ہے جو میرے خواہ جا جیسا مالی کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچے دے سر دے او یارا جھوٹھے ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میاں صاحب کا کلام میں جو کہتے ہیں کلام نہیں ہے اصل غلطی ہے وہ یہ نے کہ میاں صاحب فرما نے کہ یار پیر مریدا سر تھی جان یا سچے انہوں تو فرائی تھا ایک عارف بلا یہ گل نہیں کر سکتا یار کو پیر بھی سر سے رہتا پیر اپنے سر سے کھ نہیں ہوتا مرید نے سر سے کی رہے گا کھانا مرید کے سر سے مٹی کھی چھ کرنی دراصل گل یہ نہیں کہ جھوٹے یا سچے ہون کی نسبت پیر وے پیر وے نہیں اتنے جھوٹے یا سچے ہون کی نسبت مرید و مالی بوٹے نو پانی اس بوٹے نو پانی دینا پھل کچے اس بوٹے نو پانی دینا جی اور پھل پل کہ گا میاں صاحب نے میرے آقا نامدار نے فرمایا کہ انسان کی آخرت کا جو پھل ہے وہ امل ہے اور یہ جا سمر ہے یہ موت آئے گی سلسلہ دنیا کا دا منقطع ہو جائے گا جدو منقطع ہو جائے گا تو ہوں اگ جا کے اپنی کیتی دا پل پانا اپنی کیتی دا جو کر کے گی وہ پایا وہ پل ملے گا او او پھل مراد لیا فرمایا کہ جی پل کچے ہوا بھی مالی پانی لے پل پک ہوا بھی مالی فرمایا پیر کی لجپال لوگ ہوں یہ وفال لوگ ہوں پیر وہ ہوں کہ جڑا مرید ہر مرید ن ہر روز فرید نو بھی نگاہ چ رکھے عمل خالص اور نگاہ چ رکھے ایمان امل ایمان سے نہ ہو تو نہیں جفر عمل کی گل کہ ہوں بھیر کوشش کرے گا یار اجے یہ پھل کچے نے یہ لا وقت دپا کدی پکنے آ مطلب ہے میاں سات فرمایا پی مرید جنہ بے وفا خدا دی قسم کر کے نا یہ سفت نہ اپنے خواجہ پاکی نے نبی بھی نبی نبی تینا نبی تینا میرے خواجہ نگاہ دی دریا جاری رکھے ہاں جی کوئی نہیں پا سکیا تو پھر وہی بدل سی تو وہ جو فرمائی وغیرہ میرے خواجہ نے میرے خواجہ نے وہ خواجہ الدین چشتی والے فیض کا بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے کے لوگ اور خصوصاً خواجہ موین الدین چشتی کی گنا وتھو ساڈا جڑا دریا ہے نا جتو یہ ہے آپ سرکار نے مولا دین فرما فرمایا خرشی تو لاہی تاپت خرشی تمہی علاحی تابوت خورشی تماہی چراغے جیشیا رو سا تھی سر بات کی رتی شراغ چیشیاں ہر کزی نبی رتی جلے تک چند سورج رہے نا چشتیاں کا دیوا بلد ہی رہے چشتیاں دیوا گیتی سراسر مفہوم جنڈے آ جاو یہ چشتری توجہ گل سن دی کر جا کیا؟ کیا؟ میرے میرے خاجا دی نگاہ چوک عزت کی کورسی چبایا بے وفائی رج کیا اتھا نہیں آپ پا سکے خدا کی قسم کر میں جنیاں گلا کی خدا کی قسم کر کے نا حقیقت اور دلوں گا میرے مرشد پاک دا مقام کے بلا استاذی اور تو بغیر سمجھے میرے چھوٹے کریے بنواز برکات بلا لیے اتنا سمجھ نہیں کہ جنہیں جو بھی کیتا ہے آخر لا یار کول جو بنتی ہے اص تک اچھا تین توجہ نہیں جی فرمایا اوڑ میاں سات دش آئیے پھر سنا لیا ایک دفع ہمج آ گئی ہے نا ہوں چاشی آ گئے میاں شا فرما نے فرمایا مالی پھل پکے ہوچے میرے کول میرا ذاتی کمال کوئی نہیں تو دوست گل آ گئی کر دیے سبھا شریف میں بعد لوگ لیں کہ یار یہ نیا طریقہ ہے یہ محافل محافل کے ساتھ مردوں کا کیا تعلق انہیں کیا ملتا ہے اس سوال تھوڑی جی گل کر کے گیا اسے واسطے جو کٹھے ہوئے کہ انہوں واسطے دعا کرنی ہے سنو پتہ تو ہوگا نا کہ یار جس کام لائن شریعت جائز اور یہ فائدہ ہوں یہ بے فائدہ کم توجہ نہیں جی فرمائی محافل اور محافل دے اندر کی ہے اکادیاں ایک محفل ہوں پورانے پاک پڑیا جائے ناد شریف فلی جاتی درود پاک پڑیا جائے کلمہ شریف فلیا جائے رب سونے کا ذکر کیا جائے تو نہیں فرم تو اچھا سارا کام کر کے پھر دع کرنے جنہ دی بخش سان مطلوب ہوتی ہے توجہ ہے، نہیں لینا، گال توجہ اور یہ کی بات ہے。عقیدہ بھی سمجھو، بھی سمجھو. لوگ جو آدھے لے کہ یار محفل نال کی فائدہ ہوں یہ محفل کی کردیاں مردیا واسطے جنابے ختم دروت کرانا پوران کلف پڑھنا کوئی نہیں فائدہ حاصل ہو سکتا غلط فہمی دور کرنے میرے آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو جو, جو آوکنا <عبار> خوش سبحان اللہ وسلم وآلہ وآلہ نے فرمایا آ فرما نے فرمایا جڑا بندہ ستر ہزار مرتبہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھے سو کروزہ حکیم المت بھی لکھی پئی حوالہ بھی انہوں نے گھر میرے آقا اے نامدار نے فرمایا ہے بلکہ پورا واقعہ ہی لکھیا پیا ہے آقا امامدار فرماوندے نے فرمایا جڑا 70000 مرتبہ کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے اپنے مردے نو اپنے مردے نو بخشے او نو بھیجے او نو پیش کرے میرے آکا فرما نے اس دی برکت نال مولا سونا بخشش فرما اے حدیث پاک اے حدیث پاک یہ سونے دا فرمان ہے ستر ہزار برتبہ کلما پڑھو پھر اپنے مردے بخشو دعا کرو مولا سونا قلم شریف دی بدولت اوس بندے نو اوس بندے نو معاف فرما کے بخش دے لائے او دی مغفرت فرما جھڑ داوے قرمان جاوہ شیخ اکبر شیخ اکبر محید دین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ آپ سرکار فرماون دے فرواے میں حدیث پاک پڑھیے تے 70 ہزار مرتبہ کلمہ شریف ایسے نیت نال پڑھیا وے کہ میں مرنے نوں بخشڑا وے آپ فرماون دے لطفات دے نال دعوت آ گئی میں نو کسے پاسوں دعوت آئی میں دعوت گیا ہوں جدوں دعوت تے بیٹھے آوے کھیا وے اک نوجوان ہے नौजवान अचानक बैठिया बैठिया रो पे आवे, मैं पूछया वे रोता क्यों है की वजह की बने क्यों रोला वे अर्थ करना वे जनाब आप फरमाते कशफ भी अपने जमाने मशहूर सी कशफ भी मशहूर सी हूं तेन तेनू की पता कश किए कि खाई जाए कश आखने बैठा जमीना परते भी खुले ले। जे बंदा कोशिश करे वेखण की तो वे छो फरना मौला छोड़ा अपने फजल देते उठा देना हर शाय छ वे बच्चा नौजवान आखना वे جد نوجوان نے گل کی کل ماما فریا ہوا سی حقیش کے مطابق میں دل کے اندر ہی ماں نوشال کر دے تھوڑی دیر ہوئی ہے نوجوان اچانک ہس پیا میں ہوں ہس کر میں تھوڑی دیر پہلے میں اپنی ماں ہوں دھی ویخ رہا سا آداب چیخ رہا سا تا رویا سا ہسیا ہوں میں اپنی ماں ن جنت چمدہ لباس چیز تو توجہ آئے درم دن راج اللہ پتا لگلا بے میرے آکا کا فرمان حق شیخ اکبر فرما نے آپ نے فرمایا آدیس کی تصدیق تری کشپ نال ہوئی ہے اور تر کشف کی تصدیق اس حدیث نال ہوئی پتا لگا بے ترا کشپ بھی ٹھیک ہے سونے دا فرمان بھی ٹھیک ہے اس تصدیق تم دے نہیں کہ آپ تصدیق متے سمجھی ہو وہ کہ نبی دا فرمان گلت یا ٹھیک اس تصدیق تو مراد دے لیں کہ سونے دا اے فرمان ضعیف نہیں ہے نہ ظف ہے نہ موزو حق ایق اور ٹھیک معتبر و مستند روایات اور کشناد نال ادی سننا ٹھیک لیں آپ نے فرمایا کہ تیرے کاشف دی تصدیق اے صدیز نال ہوئی ہے اے صدیز دی تصدیق تیرے کاشف نال ہو گئی ہے ان صدقے جاوا کلمہ کلمہ شریف پڑیا ہوئے سترہ ہزار مرتبہ مردلوں بخشیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ دی بدولت او دی بخشش فرما چڑ دی ان اے وی نال دسی جاوا کلمہ پڑن والا کنج دا ہوئے متہ دو کھا کھا بیٹھو مترال مل جاؤ اگے تھاٹی قوم رلا ملا کے بغیر ہر شہر رلا ملا کے تین سبھی بیٹھے کون ہو پڑھن والا بھی کوئی شیخ اکبر جیسا دیئے جے کلمہ پڑھن والا ایسا ہونا دے بارے میرے آقا نے فرمایا اے لوگ پڑھ دے لیں مولا فرما قَالَ اللَّهُ قَذَبْتُمُ دن جِنہا لوگا نو مولا سوڑا جوابا جھوٹا فرماؤن دا اولان دا کلمہ اگلے لوگ کی پہنچنے اے تے اے نو آپ نو بھی نہیں پہنچ سگتا حدیث سڑاؤنا وہاں میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ تمنع العباد من سخد اللہ مالم یوں سرو سفکت دنیا ہم علا دیلہم فَإِذَا آسَرو سفکت دنیا ہم علا دیلہم قَالُوا لا الہ الا اللہ اللہ اللہ تو تو اللہ پنا دے یعنی کلمے رب کی ناراضگی تچتا وے او رب تچتا ہے میرے آکا نے فرمایا مالمی مالا دی او بچا تک بچا وے جدو بندہ دیتے کسے دنیا کی شہل ترجیح نہ دے دین نو دنیا نال دنیا نالو, دنیا نالو, دنیا نالو اسلام, اسلام ترجیح نہ دے کسے نظام نام نہ اسلام دے اصول اور اسلام دکام ہر تو افضل سمجھے تو کلمہ جدو پڑھے گا پھر کلما اس بندے نو اللہ دین کی ناراضگی تچالی اج سولہ پڑائی کلما چ پڑو سات بخار کی پڑھیے کتنے تک پڑھیے توجہ نہیں ہے فرمائی دیا من کال لائی لا للہ دل جن میں سنا سنا پوری سنا پوری سنا, سنا خالی این گل نہیں ہے من کانا آخرو کلا میں لائی لا اللہ داخل جن آخری وقت لے کی مطلب نسیب ہوئی جی ریا مسلا خالی کلما پڑھنے لکھا ہوئی حدیث میرے آخا نے فرمایا ہے جی دنیا نو خدل سمجھ دے دنیا دضام نلا سمجھ وے دنیا دے دنیا قانون نال سمجھ وے دے جمہوری دے نئی اسمبلی دین اسلام دے قانون نال آلہ سمجھے یا پھر نبی دی شریعت خلاف قانون بڑا بڑے دی و بڑا بڑ والے دی حمایت کرے وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نا بات مزید کھول دیتا دو ایک نظام اسلام ہے ایک ایک تہذیب اسلام ہے ایک لا لا لا قانون ایک اسلام, لا لا لا اسلام لا لا لا لا یہ الگ چیز لد لد لد ایک لد لد و نصارہ کی ہے ایک یہو نسارا کی تہذیب ہے اور ایک یہ نسارا کی تعلیم ہے اب جو بندہ یہودیاں کی تعلیم نران تو اگریزی قرآن قرآن کتنے را پایا تو فرمائی بندہ شہودی تعلیم نو نرآم تو افضل سمجھے یا پھر یہودی کی تہذیب اسلام تے ترجیح دے وے یا پھر قانون اسلام دے اتنے یونی بے قانون نو ترجیح دے وے اور لاکھ کلمہ پڑے اس کا کلمہ قابل قبول ہی نہیں مت میں اگ بہ کے تصویر ستر ہزار پورا کر کے بخش ہوم کر دینے اگو ٹی وی چلتی پئی توجہ آئے ہاں آج کا ای چل رہی ساڈے علاقے کا مشہور ہے مولی ڈیزل ٹی وی پڑھتے رہتے رہتے ہیں اگو بھی تو مسکل آ گیا تو ہے مطلب تسبیح چلا کے بخشی بیٹھا ہے تو نگاہ ہوئے <سسسن> دی تعلیم اسلام دی تعلیم تو تلا سمجھی بیٹھا <سسسن> نو اسلام دے قانون نالو بیٹھا ہوئے۔ <سسن> دی تہذیب نو اسلامی تہذیب تو اعلیٰ بیٹھا ہونا مرنی کلمہ پڑی اور یہ میں نہیں کہتا شعب المان شریف کی عدیش بات میرے آکا دے نے میرے آکا فرما نے فرمایا تھرو سب کا دنیا کے بالو کو دین پر ترجیح دے دین سیالہ سمجھے نظام دنیا کو دین سے اعلی سمجھے تعلیم دنیا کو تعلیم اسلام سے سمجھے قانونے دنیا کو قانون اسلام سے اعلی سمجھے نظام دنیا کو نظام اسلام سے اعلی سمجھے الگ دنیا دن کی کسی شے نو جی تین سے ترجیح دینا وے میرے آخا نے فرمایا پھر اے قالو لا کالو الا اللہ اے دے لے لا الہ الا اللہ بل کے بل کے اے للہ یہ آخر لائی لا الا للہ ارشا تلکے بلکے میرے آخا نے فرمایا یہ رمیلا لائی لا پڑے کالب تم مولا فرما جھوٹے ہو جھے جھوٹے ہو تسا جھوٹ بول دے ہو کی مطلب زبان کے قلم ہول ہو رہ نظریات ہو, ہو فکریات ہو ہوا جی کلما داو امال دلیل جی کلما پڑنا وے پھر آمال بھی کلمے کے مطابق بندہ پڑھن سی رکھنے والا پھر بخشے میرے آقا نے فرمائے ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ کے جی اپنے مردے نو بخش دے مولا سو لو اس کلمے دی برکت نال اس مردے دی بخش فرما چال آیا سبال حدیث سنائی جانا کوئی مائی دا لال توڑ کے بقا. خدا دِن کسم کر کے پر کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھن والا جے جی کلمہ پڑھنے والا ہووے ہو, ہو, ہو جن اپنا اندر اپنا اندر کلمہ دے کلم صاف کیتا ہووے تو کیا سچ فرمایا پیر بہو میرا پیر بابو فرما فرمایا کلمہ او یارا ہری کوئی پڑنا بارتا کوئی ہو دل کا کلمہ کوئی یار شک پڑھتے پڑھتے دل کا کلمہ پڑھتے کی جان یار کلوئی او جتھے جلپ اور دلتا پڑھیے اچھ ملے سفان لٹھوئی سن پیر پڑھایا پڑھایا اے کل من پیر پڑھایا بہو میں سدا سہاگل ہوئی اوو فرماوندا دل دا کلمہ عاشق پڑھ لے کی جانن یار گلوئی ہو کی مطلب جے کلمہ پڑھن والو کلمہ پڑھن والا کلمہ پڑھن والا ایسا ہووے جے دے کلمے دا تعلق او دے دل نال ہووے تاں گل بندی ہے ورنہ گلوئی گلوکار لے پلمے دی طاقت یہ کلمے دا تماشا ہی بنا رکھیا خدا دی قسم کر کے اپنا سارا لٹائی بیٹھا ہوئے خیرت بھی لٹائی بیٹھا ہوئے جناب والی کفروں اسی نے لائی بیٹھا ہوئے سارا نظام بھی قبول کیتی بیٹھا ہوئے تعلیم بھی یہودی دی قران النفل سمجی بیٹھا ہوئے پھر کلمہ پڑھ دا وے میں اکھیا پھولیا تو کی کلمہ پڑھنا وے تینو تے کلمہ پڑھن دا والی نہیں آیا انج نہیں کلمے پڑھی دے کہ زبان تلم ایدار فرما نے گل سمجھی میرے پاک نبی, نبی نے فرمایا ایمان ایمان ایمان نور جد دل اندر روشنی کر چڈ جے کلمہ ایمان دی مانتا کلمہ وے جدو کلمہ پڑھنا وے اندر روشنی آ جانی ہے پتا لگتا وے کہ کلمے نے کوئی فائدہ کیا وے جی کلما پڑیے اندرا نہ مکے روشنی نہ سمجھ لے بھی اندر نہیں بڑے او اندرو خالی ہے تو پھر کلم اندر داخل نہیں ہوئے داخل تو جی داخل ہو جاوے نا داخل ہو جائے تو پھر اندر روشنی کر چڑ ہے تو جی اندر روشنی ہو جاوے نا تو پھر بندہ ڈورو نہیں را ڈرو ہاں ایک ڈورو بنی پی ہے ہنے رہی پیتی کا یہ دکھ لومی ہوں توجو لینمائی کلو پڑھا سی میرے صلاح الدین پی نے کل میں پڑیا سی محمود گزنوی نے کلم پڑیاش محمد بن قاسم نے خدا کی قسم کر کے آنا جنہوں نا سن کے کافر اپنے گھر لڑ جا ہبح مومن کلمہ کلمہ یہ یہ اعلی <مارد> شان والا ہے اور جس میں داخل ہو جائے اسے بھی شان بنا دیتا ہے تینوں کی پتا مومن مقام کی مومن دی شان کی ادا اور وہ ڈورو برادری اقبال فرماؤں اقبال فرماؤں گا ہر لاز ہے مل کی نئی آن نئی شان ہر لہ ہے موہ کی نئی آن نئی شان گفتار <مج�> میں کردار میں, میں اللہ برہاً کی برہان ہر لاز محمل کی نئی آن نئی شان ہر لہٰذہ محمل کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں میں کردار میں اللہ کی پہان کہاری ہے اقبال اقبال کہاری جبروت یہ چار اناصر ہوں تو ہے مسلمان یہ چار عناصر تو بلتا مسلمان میں توجویں فرمائی ہوئے اس مقام کس مقام تے اکھ الف اللہ چمبے آ... دی بوٹی الفی اللہ چمبے <تص> میرے مر بچ مرشد لائی ہوں نفیس پات د ہر چائی ہوئے مس مچہ یا جان فلن ت جیوے پرشتی میرا کار مل باہو باہو جیوے پھرشتی میرا کام باہو جے بوٹ lying پاک دا زمانہ پاکہ سارویں والے پیر دا زمانہ اس پیر دی گل کر رہا ہاں جی یارویں ایمان والے کھا کے صحت پا بےمان کھا کے ہومار ہو फैलिया सब जे जे ए वाले ओथे फैलाई वट सी इन्हे होर वट पा देने जे एमान आलेर जावे खुदा दसम कर क्या ना आओ साडा की न वे साडा की नवे اللہ والدی کرام دے برکت اور نسبت والی بندے دیا بیاں دور ہوا غیظ میں جل جائے غیظ میں چل جائیں غیظ میں چل جائیں کے دل خیز میں چل جائیں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی جیے سولہ کسرت کی میرا غوث پاک دا زمانہ سی بی پاک بیو تو کوئی بچہ سی ان اپنے مرن تو پہلا اپنے بچے نوں ہاں پھے دے قرآن بڑھا پر پرفت کے جام ہاں پھے دے قرآن جاوے نالو لوگ پڑھاؤ دے سر نالے آگھنے جھن پترا قرآن تو کمائی لئی کر لی تو کمائی لئی کرلی۔ دین کے نہیں. لوگا نو, لوگا نو فین دے کے ہدایت دا, دا, دا, دا مقرر او خدا کا بندہ جہاں جیڑا جہاں بندہ, بندہ. جا جو نہیں جو فرمائی ہوئے ہاں وہ بکنے والے نہیں تھے وہ اللہ کے قرآن کو قرآن, قرآن سمجھ کے پڑھتے تھے تماشا سمجھ کے نہیں مار یہ آج کے ملا تماشا بنا رکھا ہے اور مولا فرما دو تشترویا تیس مر خلیل میرا یا تنو تھوڑے دام مچ نہ بیچو یہ آیا نات پوری دنیا جے ایک پاسے ہو دا مول نہیں بن سکجو پچھلے پچھلے دنوں کی گل میرے دوست بیٹھے قبلہ آفد مقبول سا شاید انہیں تک گل پہنچی ہوگی یہاں دنگیا نے مینو فون چار پانچ دفاع آپ تاریخ چاہیے میں پھر فون جی اٹھ دن بعد چاہیے ٹھیک ہے پتلی گل پھر فون کیا نے آخ جی اگے اٹھائی تاریخ پہلے بھی اٹھائی ہوئی پھر جی چھ تاریخ بھی چاہیے اکھیا جی تماشا نہیں مولوی پکی نہیں پی آچیا میں پکی پی آگتے سن چوکھے کو سیاح میں رب سونا موقع دے اچھی ہو رہی ہے موڑواں فلاں رگاں میں تو موقع کی تلاش ہی میں انہوں نے آخیا یار جدو بھی تاریخ آخو گے ساری تاریخ میں آئی ایک بار سان پیٹ کٹے دے دو جی آخ نہیں تھو بعد ہی دسا گے میں کیوں خیر ہوگا آج بھی ساری پکی نہیں ہوئی اتنا جہاں ایڈوانس بھیجنا وہ کون بھجیا مراد خشر آتے وہ وکتے خسرے ہوئے عالم نہیں وکد والا عالم نو بھی کدی سے خرید کے فکر سچال لاہور نام فضل احمد اور پوری دنیا کٹھی ہو کے فضل احمد خریدن واسکے نو خریدن واسطے سارے نے زور لایا پر کوئی نبی بارش نبیش جن کو نبیس ہوں دنیا دے مال نہیں وکد اور حضرت عمر پاک نے حضرت قاب سرکار توال کی پوچھا وے اے قاب مل عالم کون ہوں نے آلم کنہ آخر نے کال اللہ کال اللہ نینا. یا ملونا آپ نے فرمایا ہو. اے امر آل آخری نے جو جانتے نے امل <تصفح> <تصفح> <تصفح> یعنی لکھا اربیاں نے ویخیا کر اربی پڑے لکھے لگے پھر دہذربی سے کام نہیں چلتا یہ فرمایا ادرت سرکار کی روایت ہے میرے آکا نے خبر دی جماعت بولیاں بولن گے بولیاں اور لیکن جہنم تو مراد عربی ہے میرے آکے نے فرمایا کہ عربی پڑھ پڑھ کے سناؤ گے قرآن پڑھن گے مطلب اپنے مانا اپنے اور نفس دے مطابق پڑھن گے عربی تے ساڑے بھی دا ہو مطلب ہے لبادا شکلو سورتی ہے بندہ علم نہیں بندا جب تک امن لو اور, اور علم کیا سکھاتا ہے کہ دنیا کے مال پہ یہ علم نہیں سکھاتا میرا مصطفیٰ کریم کی وراثت یہ نہیں سکھاتی آپ کی وراثت یہ سکھاتی ہے کہ پوری دنیا جو تجھے لینے آ جائے تیرا علم پوری دنیا سے افضل ہے حضرت امام محمد آپ سرکار بیٹھے ہوئے آپ کے طلبا بھی بیٹھے وقت کا بادشاہ سب کھڑے ہو گئے امام محمد گسا چڑیا سارے کڑا ہوا آپ بلایا آپ بلایا پوچھن لگ پیا آ سارا نے میری تعلیم کی تسا کیوں نہیں کی آ فرما جڑے جنہوں جرے کو میں فرمایا سے میرا علم افضل ہے میں جتقبال چاہتا ہے اور سونے نبی فرمانے ٹھکانا تو تلاش کرے اند واسطے بلایا سیا اپنے ہوا ان لگ تو ہے کال اللہ دین کال اللہ پھر املون اب علماء کے دل سے علم کیا چیز لے گئی علماء کے دل سے وہ کیا چیز ہے جو علم کو لے گئے کال اترما لچ خدا دا بندہ لالچ کتا نہیں بنتے لالچی کتا بن جائے وہ عالم نہیں جیڑا عالم ہوئے وہ کدی لالچی نہیں کیا ہوا شا آ تا تا تا اقبال آد مولویا بندے بن یہ تماشا بڑھا بندے پتر بن اے امت مستفا باغ اجڑا پہرے کول پوچھو تیرے کول پوچھے جانا اے کیوں اجڑے اقبال فرما اقبال فرما تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا یہ قافلہ کیوں لوٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا رہا دنو سے غرض نہیں تیری رہا پری کا سوال مد نال آخر سب اللہ खुसले हक दे आले सन सुचे हाफे बो अमल वाले रब दे पढ़ते हाफिद थी बीबी -बी पाक फाउ तो यो गल कर बीबी पाक फाउ तो اپنے بال نو ہافی قرآن بنایا بنیا جی بی ہاف جو بنیا چان جی اے بی سی تو چھٹی ہوئی تھی تو پھر جو انہیں پڑھیا وے کرنا پڑھایا جا رہا جو پڑھایا جا رہا ہے میں جا کچھ پڑھ لیا یہ قرآن افضل سمجھا یار افضل سمجھا ادھر مردی ہے نا خوم جے قرآن میں حق بنتا ہے سارے مولوی اتفاق کرے نا دا ختم پڑنا ہو ہاتھ بن کے نہ شروع ہو جا کر سواب دی اے کا سواب دڈل کا سواب پکڑا یہ میٹرک کا سواب دے جنیاں ڈگری گناو بخش بندہ ایک آیا باروں پڑھ کے ابا مر گیا مولوی نو بلایا مولوی صاحب سڑک لے آ جناب ختم پڑھا مولوی صاحب نے اے بی شروع کرنابیا ساری ڈگری گینے کے ادھے پیو نو ٹھوک دیا لوگ قرآن پڑھ رہے ساری عمر تیر پیو بھی ایسے مگر جی رہے مگر جی ہو جی تھو بخشوا نہیں سکتی ساری زندگی ڈگری فرمائی جو بنیا قرآن کی اہمیت کی خدا دکھ سم کر کیا لو اگر اس قوم نو قرآن اور قرآن کی اہمیت سامپ والا بندہ چکن والا بندہ نہیں لبا جی کوئی چک بھی لوگ تو دہشت دے خلاف پرچے کہ کیوں ادب کر رہے قرآن پات بھی ایک آیا ایک رکھو ساری دنیا ایک پاس رکھو اص سارے تو پتا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی صفح دے بارے فرمون سنہا دا با مرم الفاظ نکلنے منہ چنا شروع پہ پھر بڑی دیر بعد ہو سو تو پھر ڈردر قرآن پاک دے نیڑے یہ مکھا وہ سمجھنے والے یہ وہی بات ہے نا کال الدین یا املو نیمائی عالم کہ وہ دے سن ایک آیت دے سن جب تک آیت عمل نہیں سن کر لیند اگا نہیں سن پڑھ دے مری روز اما دی قبر ٹور جا رہی جدو ماں قبر جانا سی ادو بلا شریف بسم اللہ شریف پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کافی دیر تک قرآن پڑھتے رہا منگنی اپنی ماں دی بخشش واسطے فیر واپس آنا دنیا کا ہونے پورت خبر ہی نہیں خبر مٹ جک مٹ جانے کوئی ہے وہ سڈے رہا سی کوئی ساڈا مر گیا کوئی سا چلا گیا کوئی سارا دوست سی نہیں پتا وہ بھول گئی او نقشو نگار ہی بھول گئے وفادار ماںر تلاوت کر لی واپس آنا کوئی کم کرنا پہلے تلاوت کر کے آنی وے رات ست خواب آئیے اپنی ماں زیارت ہوئی ماں آخری O میرے پتر خبر تھوڑی دیر چپ کر کے بہ جایا کرے کیوں اما وجہ کی اما آخری جد قرآن کی تلاوت شروع کر لے پترا جد تنا او تھوڑی دیر بہ لیا کر میں زیارہ کر لینا جحمت ہوئی قرآن پڑھے رحمت ہوئی اس رحمت کا فائدہ اما نو بھی ہوا اما بھی تھی میں آخا وے جا جا نہ کوئی نہیں سکتا بندہ بند اخیا اپنی ماں نکا دک بند مقابلہ لایا پوچھا خیر ہونے آخر چھو آخیا تیرا بیڑا ڈبے کان کال ہی آ جائے گا انہیں آخیا اما چڈ جی تننا ہی نہیں تو کتوں ہار تو بعد کی گننا ہی نہیں ہار کت آنی قربان ہونجے. قبر دے خورا نے پاک پڑیا جا رہا وے رب ربتی رحمت نازل ہو رہی ہے نال پڑھنے والے فائدہ ہو رہا نال قبر والے بھی فائدہ ہو رہا وے ادھر او ادیش واغ جی کلما کلما پڑھنے والا کلما پڑے تو مردے نو بخش میرے آکا نے فرمایا وہ بھی بخش کر دی ہے aav.. یہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے.. غراف.. دا وے.. <ل Lumarada> achieving.. او اب فائدہ قبر والے نو ہو جی نے فرمائی اور یہ وہ نہیں مانتا یہ وہ نہیں مانتا بندہ مرن والا ہے حدیث سنا لگا ایک اک بند ہوں دنیا اکھ بند ہوئی سارے پردے اٹھ گئے اصل تے موت بعد اصل جاگ آئی حدیثن سال حتن کالت کتمونی کتمونی وہ اُن قالت سال کالت آد حب میرے آخار نے فرمایا ہے جد بندہ مرد او مرد او مرد جن مرد نے اپنے دے چایا مرد, مرد مرد اپنے چکی پھر دے چکی فردے آن اگر لیا تگر نیک ہود مونی کدے مونی وہ آخر وے منو جلدی لے چلو جلدی لے کون آخرا مردہ آخر وہ میے تگر نیک ہوتے مولی مینو جلدی لے چلو مینو جلدی لے چلو اخرا سالے ہاتھ اگر خدا نخاستہ برا ہوا ادا خاتمہ خراب ہوا ہو امیت دیئے اور بربادی ہو جائے میتھ لے چلے لے چلے محکم فرما نے فرمائے جی جدو اک بند آجی سے گھر آوے جنے کے بھر جنت پیا وے جنت تیر بسونے نے بڑی آلہ بنائی ہے جان بھی چاہت پیا کر پہ آخ کدے منہ نہیں جلدی لے چلو تو جی خدا نخاستہ پورا وے ڈریا پتوں چکن والی چکن والوں پہ جڑے وہ چاہے ناراض ہوا پیا اگو ٹھکانا تودخ نظر آ رہا وے جے جی پھر جنت نظر آ رہی ہے جی پورا وے پھر تو دک آ رہی ہے تا جے جی جنت نظر آئیے پھر جلدی جان دی چاہت تمنہ پہ کردہ وے جدہ او دخ نظر آئیے تے پھر چکن والے تے بھی نراد ہویا پہ آوے پتہ لگدہ وے مرن تباد بندہ بولدہ بھی ہے وے خلا بھی ہے میرے آنکھائے نامدار نے فرمائے ایک قبرہ والے جس میتر چ رکھ کے واپس ہوندے ہو فرشتہ نہیں آج اک حساب والا فرشتہ نہیں آتا جی کوئی جناب والی بدھوار یا منگلوار یا جمعرات نو جی کوئی فوت ہو گیا تو جمے کی نماز تک قبر دے سن کیوں اس واسے میرے آخر ہے خاتمہ کوئی فوت ہو جائے مر جائے خاتمہ وہ منکر نکیر سوالا تو بچ جانا جمے کی برکت بزرگ تا کرتے سن جن تک بندہ رشتہ نہیں آ وہ جی آدھے سن انہوں نے اس بہانے فرشتا ہوں فرمایا اس واسطے <سؤال> کبر والا آپنے بندے مانوس ہوا رہتا ہے قبر والا اپنے بندے نو ویخ رہا ہوں کہ میرا پتر ہے میرا برا ہے میری دھی میری بہن جڑا بھی آیا مرد ویخرا وے ایری کواج جی سان سنی جی وہ کبر دے تھلے سن لطلب ہے کام کھلنا ضرور ہے کم کھلنا ضرور ہے پر پتے وہ دگنے نے جدو کھل پیا تھا بزرگ فرماتے ہیں ایک حال ہوتا ہے ایک قال ہوتا ہے قال بات کو کہتے ہیں قال بات سے سمجھ آتا ہے حال بیتنے سے سمجھ آتا ہے فرمایا موت جو ہے نا یہ, کال نہیں یہ حال فرمائی سد کیا جاوا میرے پا کے بیار گاچ ایک بندہ ہاتھ رو یا رسول اللہ باپ اس دنیا کو چلے گئے میں سکنا میرے حق نے فرمایا تو نماز پڑھیا کر تو نماز, پڑھیا کر. <تصفح> <تصفح> نماز اندر دعا آئی نگ فرلی والی والی دئی والی الحساب تیری نواز رب سونا اونا نو فیدہ پہنچا گا <تصفح> ٹور گئے نماز اس جہان سے پیا پڑتا اے دی نماز نال فائدہ پیا ہو توجہ نہیں جی فرمائی ہو. پتا لگ جی لماد پایا پہنچتا ہے کہ بلا جی فرض ادا کریے فرض اپنا ادا کریے فائدہ اپ خصوصی اہتمام کر کے قرآن کلمہ پڑھیے تو یہ نہیں پڑھ سکتا بزرگ حدیث پاک دے اندر آئے کہ جینے بندیا مردیاں دے مرد پیش کیتے یعنی جی ماں نا وہ اپنے پتر کے نو نیخ رہی ہے جی پیو مر ہے اپنے پتر کے نو نیخ رہی ہے اپنے بیوی مری ادو تک مخفی چیز نہیں جا جس ویل روح, جس روح, جس روح, جس روح جسم چہو جسم تو مغلوب ہوئی پی جد روح آزاد ہوئی یہ اپنی طاقت چنی طاقت چ پوری ہو جاتی اور بسارت سونگنا جناب محسوس کرنا یہ حصہ جی اج وت جی یہ پھر وہ آواز سن سکتی ہے جیڑی چیندہ بندہ نہیں سن سا مال ویری پتا لگنا جی آ پہنچیا اسرائیل اک جی جان یارا سار پویا دیوں کی جانل سار ہو جانے جو مرد ہو یارا ان بانی بانی ات خرچ لوڑی دئی گھر دیکھ بھی چھوڑا ماں پیو کھائیاں تاپ خبر قربانی تنہا تاہو جڑا بچ ہیاتی مردان ساری تکری اس مسل گئی آیت مقدسہ تے میں ہور سی لیکن وہ موضوع بھی کافی طویل ہے اپنی موضوع شروع کر دس ہو جانا تم سو وہ موضوع بھی بڑا پیارا سی محرم شریف کے حوالے نال محرم شریف کے حوالے محرم شریف کے حوالے نال رسومات محرم آلہ حضرت کی نظر میں اور تقاضا حسینیت میں رب سونے کی جان ہے مکئی چی آدھے بھائی یار تر دو پہلے موضوع ہوسلے ٹر ہو پاسے تیری سمجھ نہیں آتی سن اور خدا دی قسم کر کے نہ میرا اپنا ذہن ہے کمائی دا خیال بھی میرے نا چاہتے رب کرے اس خیال تو پہلے مین موت آ جائے بالکل اس طرح اس طرح کا گمان ہی نہیں, نہیں, نہیں سوچیے سو سو صرف سو نیت رکھیے کہ دی دی دی دی دی مولا سونے فضل خدمت میرے گندے دین دی خدمت لے می تیری مہربانی تیرا فضل ہے میرے جیسے گند تیرے دی تے نیاز ہے او عمل بہتر اچھی ہے نیت نہ کئی دفع بن جائے گی کرنی ہو کئی دفعا اردا ہوں بھائی <تبق> یار اتنے جا قوم تھوڑی تھوڑی کھنڈ کما تو نوڑ تما تو کئی دفع ارادہ بنتا ہے بھائی یار تھوڑی جی کوی پکی دینی اتل گل یہ ہے اصل گالے دوستو دسنا یہ مقصود ہے کہ جا رب کی رضا کی خاطر کرنا ہوا وہ رب اپنی مردی نا کروا ہے جتھے جو اللہ جل اپنے حبیب سدکا امل کی توفیق نسیف فرما سان ہر قسم دی بد مسبی کو بچا کے اپنے اسی سچے سچے راہ استکام مرہوم اپنی بار گاہ چبول فرما بے. کی بلا میرے پا کاری محمد بلال صاحبا رہے نے بکت تھوڑا جہا جی ہوا لے پر تھوڑے بھی ہمت کوئی نہیں میری نظر آ رہی گل سیدھی جی ہے کی باقی لا انشاء اللہ من لگتا چڈو نہیں میم میں بڑی جان چڑائی پر دیا نہیں ایک دوست آدھے پہ موت کی منقبت سنا بے خبر گافل نہ بن ایک آندے پی نے بے بارت شاہ شیر سنا ایکو شہر سناواں گا دسو کہڑی سناو نہیں کم یار کو تھوڑی مننی ہے کوئی میری بھی تو چلو میں من کا بت دو شیر بے خبر غفل پن اپنا ٹھکانا یاد کر بے خبر گافر نبل اپنا ٹھیکانا یاد کر نال جو ماہی تے پجرا او کر بے خبر غافر نہ فر نبل نبلا ٹھکانا یاد کر بے خبر پھول گئے ایسا کر کے بات اپنے محبوب دے بھول گئے اچھا کل کے وا نال اپنے محبوب دے عالم میں کریں <تصفيق> ہاتھی افسوس ملے سے توڑ تو ویسے مالو سر پیچھے ہاتھی افسوس ملے سے ترزی گھر چھو اصلی گران یاد کر آر گھر چھوڑ دے اصلی گران یاد کر بے خبر گاہ اپنا ٹھکانا یاد کر خالی پنجرا رہے جاسی اتھی تیرا جاسی خالی پنجرا رہے جاسی ات پنچھی تیرا انجی کالی قبر بچی جان تیری اٹدہ سران یاد کر کالی قبر بچی جان تیری اٹدا شران یاد کر بے خپل گاف نپل اپلا ٹھیکان یاد کر teh ते tehmi جہار تر میاں دیا معیاں تر منگلوے رنا مردہ تئیاں وہے दलेर बढ़िया गला परे बच कर वारस हूण तोरनी कितना दे